یہاں تک بنی اسرائیل کی مختلف عنوانیوں کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے جن میں یہودی بھی داخل ہیں اور نصرانی یا عیسائی بھی داخل ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہے ان کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں اور ان کے برے انجام سے بھی ان کو باخبر کیا گیا ہے ان تمام آیتوں سے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کی اکثریت سے تعلق رکھتا تھا لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں انصاف ہے اس لیے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری بدعنوانیاں تمام بنی اسرائیل میں نہیں ہیں یعنی بنی اسرائیل سب ایک جیسے نہیں ہیں جو ان بدعنوانیوں میں شامل اور شریک ہوں بلکہ ان میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو حق کے طلبگار ہیں اور حق کو پسند کرتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں چنانچہ اگلی آیت میں ان کا بیان ہے اور اس کے بعد پھر ایک تمام بنی اسرائیل کو ایک نصیحت کی گئی ہے جو اس سلسلہ کلام کے شروع میں بھی فرمائی گئی تھی چنانچہ آگے کی جو آیات ہیں ان کو میں تلاوت کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ پیش کر کے پھر ان کے بارے میں کچھ گزارشات ہاتھ ارض کروں گا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 کہ جو بنی اسرائیل کی پہلے بیان کی ہوئی بدعنوانیوں میں شریک نہیں تھے بلکہ وہ تورات اور انجیل کے صحیح تقاضوں پر عمل کرتے تھے اور وہ صرف تورات اور انجیل کی آیتوں کی زبانی تلاوت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا حق اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس کے بنیادی تقاضوں پر عمل پیرا بھی تھے اور اسی عمل کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ تورات تو انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیباوری کی جو بشارتیں دی گئی تھی اور آپ کی جو علامتیں بیان فرمائی گئی تھی ان بشارتوں اور علامتوں کو نبی کریم سرور عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود دیکھ کر انہوں نے حق کو قبول کرنے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا نہ کوئی اناد اور حسد ان کے آڑے آیا بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم سرورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام علامتیں پائی جا رہی ہیں اور آپ پر جو کلام مبارک نازل ہو رہا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو متعدد ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی وہی ہونا جس کا ثابت ہو چکا ہے تو انہوں نے نبی کریم سرورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی پسو پیش نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اگرچہ زبانی دعوی تو سارے بنی اسرائیل یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی تورات کی یا انجیل کی لیکن چونکہ اس کے تقاضوں پر عمل پیارا نہیں ہے لہذا وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں جو لوگ حق ادا کرتے ہیں وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اللہ دین آتینہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یتلون حق کا جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو الای کا یوم تو وہی لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تورات پر حقیقی ایمان انہی لوگوں کا ہے جو اس تلاوت کا حق ادا کرتے ہوں یعنی اس کی تقاضوں پر عمل پیرا ہوں اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یومین نبی ہی کہ زبیہ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ تلاوت کا حقاعدہ کرتے ہیں تو اس تلاوت کا حق کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے باوجود جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں وم یقف بھی فعلع کا حم الخاص کے روم اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اس آہت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ صرف یہودیوں اور کے لئے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کے لئے بھی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اگرچہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت بذات خود ایک بڑی عظیم نیکی ہے مثلا قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی اگر کوئی کرے تو تلاوت ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے لیکن تلاوت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کتاب کو جس کی تلاوت کی جا رہی ہے برحق سمجھ کر اس کے بنیادی عقائد کو تسلیم نہ کیا جائے اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت تو کرے لیکن اللہ تعالی کو ایک نہ مانے نبی یقریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے آخرت کا انکار کرے نماز روزے کو کفر قرار نہ دے تو یہ تلاوت کس کام کی تلاوت وہ ہے جو تلاوت کا حق جس میں ادا کیا جائے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کو بالکل چہے دل کے ساتھ انسان قبول کرے کہ ہاں اس میں جو کچھ بھی بات فرمائی گئی ہے وہ برحق ہے اور اس میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وہ میرے لیے واجب التعمیل ہے میں کہیں غلطی کر جاؤں اپنے نفس کے تقاضے سے کہیں بہت جاؤں یا کوئی گناہ مجھ سے صدر ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن میں اس کو گنا کو گناہی سمجھوں گا اور اللہ تعالی کی بیان کی ہوئی ہدایات پر کو برہق مانوں گا جب تک کہ آدمی کے دل میں یہ ایقان نہ ہو جب تک یہ یقین نہ ہو اس وقت تک وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تورات اور انجیل کی تلاوت تو سارے بنی اسرائیل کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے کیونکہ توراس اور انجیل کی سب سے بڑی اہم بنیادی تعلیم جس سے پوری تاراس اور انجیل بھری ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ جلد لہو کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود قرار نہ دیا جائے نہ کسی کو اللہ تعالی کے ساتھ شریف ٹھہرایا جائے نہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے چنانچہ پوری توراس اور انجیل میں تعلیم توحید کی جگہ جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو خدا ایک ہی خداون ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے توحید کے عقیدے میں ملاوٹ پیدا کر دی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیحد کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا اور بعض یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کو قرار دینا شروع کر دیا تو ان ملاوٹوں کے نتیجے میں جو توہید کا جو سب سے پہلا تقاضا تھا جو اس طورا پر کے تعلیمات کا سنگے بنیاد تھا اسی کا انکار کر دیا دوسرے انہی کتابوں کے اندر نبی سلیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشی کی بشارت دی گئی تھی آپ کی علامتیں بھی بیان فرمائی گئی تھیں تو اس کی تلاوت کا حق یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں موجود پائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہے لیکن ہوا یہ کہ جیسا قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ یارقون ہوں کما یارقو وہ اپنے دل میں اچھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اعتراف کر چکے ہیں اور حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں جس طرح انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا اسی طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمع ہونے میں دل میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حسد کی وجہ سے انعد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے اپنی چودراہٹ کے ختم ہو جانے کے اندیشے سے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس طرح انہوں تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے اس کے برقرار جو لوگ ایمان لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ جو کچھ طورات اور انجیل میں بیان فرمایا گیا ہے توحج پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں تو ان کا اس کر دیا اللہ وبارک و تعالیٰ نے اس آدیمہ میں کہ پچھلی جو بید بیان کی گئی ہیں یا جو برا انجام ان کا بیان کیا گیا ہے وہ عام بنی اسرائیل کا ہے جو حضور پر ایمان نہیں لائے جو ایمان لے آئے ہیں ان کا معاملہ ان سے مختلف ہے یہ ساری تفصیل جو اب تک چلی آئی ہے اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر سینتالیس سے یہاں آیت نمبر ایک سو اکیس تک بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے اور ان کی مختلف بدعنوانیوں کا بھی بیان ہے ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے اور اس کے بری انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے اور آخر میں ان حضرات کا اسلسلہ بھی کیا گیا ہے کہ جو ان بدعنوانیوں میں شریک ان کے شریک نہیں ہیں اور دبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اب آخر میں اللہ سبارک و تعالی آیت نمبر ایک سو بائیس اور ایک سو تیئس میں تقریباً وہی الفاظ دوہرا رہے ہیں جو اس سلسلہ کلام کے بالکل آغاز میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے ارحاد فرمائے تھے اور وہ نصیحت کا انداز ہے یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے آخر میں دوبارہ اس نصیحت کو دہرایا جا رہا ہے جو اس سلسلہ کرام کے شروع میں فرمائی گئی تھی اور مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری بدعنمانیاں بیان کی گئی ہیں یا تمہاری نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے یا تمہارے اس برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی عداوت ہے اور نہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے بارے میں بس ہم نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں برے انجام سے دوچار کرنا ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے تو ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں نصیحت کا پیرایہ اختیار کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ اور صحیح راستہ اختیار کر لو چنانچہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اس قرو نعمت الکی الحمۃم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی وہ عالمین اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی اور وہ تقو یومن اور اس دن سے ڈرو جس دن لاتی ان نفسن, نفسن سیاح کہ جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا ولا یق بلومنہ ادل اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا یعنی شخص سر یہ چاہے کہ میں کچھ پیسے دے کر عذاب سے اپنی جان چھوڑا لوں تو کسی سے کوئی اول تو پیسے وہاں ہوں گے ہی نہیں اور اگر ہو بھی کوئی پیش کرنا بھی چاہے تو فضیہ قبول نہیں کیا جائے گا ولا تن پاؤ اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی ولا ہم اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی یعنی کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو انسان کی مدد کر سکے اللہ تعالی کے علاوہ لہذا اس دن اس سے ڈرو اور وہ دن ہے آخرت کا دن جس میں سب انسانوں کو اپنے سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا اس سے ڈرو یہ بھی وہی الفاظ ہے تقریبا تھوڑا سا معمولی فرق ہے لیکن تقریبا وہی الفاظ ہیں جو پیچھے آیت نمبر سینتالیس اور اڑتالیس میں ارشاد فرمائے گئے تھے تو یہ ایک بڑا سبق آموز رویہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جو خطاب تھا جو آیت نمبر سینتالیس سے آیت نمبر ایک سو اکیس تک چلا ہے اس کے شروع میں بھی یہ نصیحت فرمائی گئی تھی اور آخر میں بھی یہ نصیحت فرمائی گئی کہ تم اپنے حسد اور اناج سے بعد آ جاؤ اور اللہ تعالی کے حق سے ڈرو اور اس دل سے ڈرو جس دن سب لوگوں کو حساب دینا پڑے گا ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال دل میں لا کر حق کو قبول کر لو یہاں تک بنی اسرائیل کے سلسلے کی جو باتیں تھیں وہ اس آیت کے اوپر پوری ہو گئی ہیں آیت نمبر 123 پر یہ سلسلہ کلام ختم ہوا ہے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اور اس کے کچھ حالات اور واقعات اگلی آیتوں میں شروع ہو رہے ہیں اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی عیسائی اور عرب کے بدھ پرست یعنی تینوں گروہ جن کا ذکر پیچھے آیا ہے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اس کے مذہب کے حامی تھے مثلا یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے نسانی کہتے تھے کہ وہ نسرانی تھے اور مشرقین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب کے قائل تھے لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم اسد السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے قرآن کریم میں یہاں یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم ایسد السلام کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے ہیں دوسری بات جس کی وجہ سے اس سلسلے کلام میں حضرت ابراہیم علیہ صدلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہیں کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف بنی اسرائیل کو حاصل ہے کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب التباح ہو قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے تو انہیں توحید کے عقیدے کی پیدائش میں آگ میں ٹالا گیا انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا انہیں اپنی بیوی اور اپنے نوزائدہ بچے کو مکے کی خوشک وادی میں ہی تنہا چھوڑنے کا حکم ملا وہ بلا تعمل یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے تب اللہ سبارک وطالعہ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے اس لیے نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ صد السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے یہاں سے آیت نمبر ایک سو باون تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس کا حضرت ابراہیم الخد السلام سے ان کے بیٹے حضرت اسما علیہ السلام سے اور قابل سے یہ تعلق ہے اور اس کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے